اور آپ جب انہیں دیکھتے ہیں تو ان کے جسم آپ کو بہت اچھے لگتے ہیں اور اگر وہ بات کرتے ہیں تو آپ ان کی گفتگو غور سے سنتے ہیں وہ عقل و فہم اور خیر کی توفیق سے ایسے بے بہرا ہیں جیسے دیوار سے ٹیک لگائی گئی لکڑیاں ہر چیخ پر انہیں یہی گمان ہوتا ہے کہ یہ انہی کے خلاف ہے وہی لوگ حقیقی دشمن ہیں آپ ان سے بچتے رہیے اللہ انہیں ہلاک کر دے وہ کدھر بہکے جا رہے ہیں عبداللہ بن ابئی اور دیگر منافقین کی حالت پر مزید روشنی ڈالتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جب آپ ان منافقین کو دیکھتے ہیں تو بظاہر ان کی شکل و صورت بڑی اچھی لگتی ہے ان کے اجسام خوبصورت معلوم ہوتے ہیں اور ان کی چرب زبانی کی وجہ سے ان کی باتیں بھی آپ کو اچھی لگتی ہیں لیکن وہ فہم تدبر اور ہر قسم کے روحانی فائدے سے ایسے ہی آ رہی ہیں جیسے وہ لکڑی جسے دیوار سے لگا کر کھڑی کر دی جاتی ہے نہ وہ کسی عمارت میں لگی ہوتی ہے اور نہ ہی کسی اور چیز کو سہارا دیتی ہے یعنی بیکارے محض ہوتی ہے بے نہیں یہی حال منافقین کے اجسام کا ہے جو حقیقی روح اور زندگی سے خالی ہیں اور چونکہ ہر وقت انہیں خوف لاحق ہوتا ہے کہ نہ جانے کب اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر وہی نازل کر کے ان کا پردہ فاش کر دے ان کے قید و بند اور قتل کا حکم دے دے اور ان کے اموال اور ان کی اولاد کو ان کے لیے حلال بنا دے اس لیے ہر سرسراہٹ پر ان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور چونک اٹھتے ہیں کہ کہیں ان کے بارے میں اللہ کا حکم آ تو نہیں گیا اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اے میرے نبی یہ منافقین آپ کے پکے دشمن ہیں یہ لوگ دل سے آپ کے دشمنوں کے ساتھ ہیں اور ہر آن انتظار میں ہیں کہ کب آپ پر اور مسلمانوں پر کوئی مصیبت نازل ہو جائے اللہ تعالیٰ کی ان پر مار ہو راہ حق سے کیسے دور ہوتے جا رہے ہیں قرآن نازل ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں اور دعوتی کوششوں کے اچھے آثار مومنوں کے اقوال و افعال اور اخلاق و افکار پر ظاہر ہو رہے ہیں لیکن دل کے ان اندھوں کو کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے